فعوذ بالله السميع الذي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَكَدْ أُوشِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشَرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِلِينَ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ليس لهن كفار الشرق بالله و قط النفس وغیر و بحت المعمین و الفرار محترم سامعین دینی ماؤں اور بہنوں یہ میں نے سور زمر کی ایک کی تلاوت کی ہے اور مصد احمد بن حمبل وغیرہ کی ایک حدیث جو بسنت شہید حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اسلام کی خوبیوں میں سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان آدم کی اولاد کے گناہوں سے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے رب العالمین نے مختلف طریقے مقرر کیے ہیں جی جن میں سے ایک ہے توبہ استغفار انہی طریقوں میں سے جن طریقے جن سے انسان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کوئی نیک اعمال کرتا ہے اس کی نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالی گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں یہ اسلام کی عظیم ترین خوبی ہے انسان اپنے نیک اعمال کے ذریعے گناہوں کی سزا سے بچ جاتا ہے لیکن جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر وہ عقیمات وزول نہار آپ نماز قائم کیجیے صبح شام رات کے ایک حصے میں یعنی چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت کی نماز جو فرض ہے آپ ان کو قائم کیجیے ان کو پڑھیں ان نل حسناتی یدھ ہنس سے نیکیاں حسنات یعنی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیا کرتے ہیں واقع مصلاط طرف ان نہاری و زلف من الحسنات یدھ ہنت سید یاد یہ صورتحت <كِرِين> کی آیت نمبر ایک سو چودہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بالکل واضح کر دیا کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اس اور کہا جاتا ہے کہ اس حدیث یہ ای آیت اس وقت نادر ہوئی جب ایک شہابی پر شیطان مسلط ہوا ایک خاتون ان کے یہاں کھجور خریدنے کے لیے آئی واقعہ بڑا مشہور ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی علیہ رف نے فرمایا جب کہیں ایک مرد اور ایک عورت تنہا ہوتے ہیں تو وسال سہما شیطان تیسرا وہاں شیطان آ جاتا ہے اسی لیے ایک اجنبیہ عورت اور ایک مرد کو خلوت سے اللہ کے رسول وسلم نے منع کیا ہے کیوں جہاں ایک مرد ایک عورت تنہا تنہا ہوئے وہاں بیچ میں دونوں کے بیچ میں شیطان آ جاتا ہے بہرحال وہ تنہا وہ عورت آئی تنہائی ہوئی شیطان غریب آیا انہوں نے اس کو دبوچ لیا اور اس سے وہ کنار کر لیا بعد میں ان کو بہت ہی زیادہ احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے نبی علیہ طلاق شام کے پاس آئے اللہ رسول گناہوں سے پاک کریں گے کوئی حد جاری کریں گے کوئی سزا دیں گے لیکن نبی علیہ طلاق شلام نے ان کے گناہ کو سنا لیکن آپ نے کوئی حد جاری نہ کی پھر دوسری نماز کے انتظار میں رہے پھر بھی نبی علیہ طلاف شام نے حد نہیں جاری کی یہاں تک کہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لی تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں کب سے آپ کے پیچھے پڑا ہوں کیونکہ ہمیں آپ پاک کریں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے نبی علیہ الصلاف صاحب نے کیا تم نے ہمارے ساتھ پانچ وقت کی نمازیں نہیں پڑھی ہیں اور یہ آئے ناطے بھی سنایا کہ واقعیت نماز برابر پڑھا کرو نماز کو قائم کرو یقیناً نماز بہت ساری برائیوں کو مٹا دیتی ہے شیطان سے انسان شیطان انسان سے شیطان اگر کوئی برائی کروا دے اور انسان پر شیطان غالب ہو جائے اور شیطان اپنے وسوسے اور مکر فریب کے ذریعے انسان سے کوئی گناہ کرائے تو نیک آماد اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واطب سیدا تما اگر شیتان تم سے گناہ کروا دے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر دینا تو نیکی تمہارے گناحوں کو ختم کر دے گی معاف کرا دے گی اسی لیے ایک دوسری حدیث میں نبی رہ صاحب صاحب نے شاع فرمایا شر ریا تو بل اگر شیطان تم سے گناہ کروایا اور الانیہ طور پر گناہ ہو گیا تم سے تو اس کے بدلے میں کوئی نیک امال بھی کرنا تو ال اور اگر پوشیدہ طور پر تم سے گناہ ہوا ہے تو نیکی کرنا تو پوشیدہ ہی طور پر تاکہ کسی کو پتا نہ چل سکے بہرحال یہ آئن اور یہ احادیث میں نے اس لیے آپ حضرات کے سامنے رکھیں کہ نبی کی نیکیاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں لیکن آپ نے ساتھ روایا کہ خمسن سن لم نہ کفارا خمسن لئی سلڈا کفارا لیکن پانچ گناہ ایسے خطرناک ہیں پانچ گناہ اتنے بڑے اور اتنے خطرناک ہیں کہ کوئی نیکی جو ہے ان کا کفارا نہیں بن سکتی ہم سن لئی سلحا کفارا پانچ گناہ اتنے خطرناک اتنے برے ہیں کی کوئی نیک عمل ان کا کفارہ نہیں ہو سکتا بڑی سے بڑی آپ نیکی کر ڈالیں لیکن ان گناہوں کو کوئی نیک عمل معاف نہیں کرا سکتا الا یہ کہ انسان سکھ کے دل سے توبہ استغفار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ تعالی سے عہد کرے اگر انسان سکھ کے دل سے توبہ کرے توبہ کا مطلب ان گناہوں کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے اور جو ہو چکا اس پر افسوس کرے پھر, پھر وہ گنا معاف ہو گئے ورنہ کسی نیک عمل سے ان گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا اللہ تعالیٰ ان پانچوں گناہوں سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے ان پانچ گناہوں میں سے سب سے پہلا گنا نبی علیہ شاہ نے فرمایا الرا کو یا یا باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اللہ تعالی کی ذات میں صفات میں عبادات میں ربوبیت میں الوہیت میں ان تمام عصما وصطفات میں کسی بھی قسم کس سے کا انسان اگر شرک کرتا ہے تو لاکھ روزے نماز ہاتھ زکات نیکیاں کرتا رہے کوئی نیکی شرک کا کفارہ نہیں بن سکتی رب العالمين نے فرمایا سورۃ النساء کی آیت ان اللہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء <اشار> اے لوگو اس شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ تعالی شرک کو نہیں ما کرے گا اگر شرک کے علاوہ اور کوئی گناہ ہو اللہ تعالی معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے کوئی ضروری نہیں ہے لیکن شرک کے علاوہ اگر اللہ تعالی کوئی گنا معاف کرنا چاہے تو معاف کرے شرک کو تو اللہ تعالیٰ ماف نہیں کرتا دیکھیں اس ایت میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر کائے شرکہ و یغفر ما دون ذالک مَن یشاء بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے یہ بھی فرمایا اس, اس ایت میں اور فرمایا و من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اے لوگوں جس نے شرک کیا اللہ تعالی نے جنت کو اس پر حرام قرار دے دیا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شرک سے بچائے اور ایک بات اور یاد رکھیں شرک ایسا بدترین گنا ہے کہ کسی نیکی سے ماف تو نہیں ہوتا بلکہ انسان جتنی نیکیاں کرتا ہے شرک ان کو بھی مٹا دیتا ہے اب بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ شرک ایسا بدترین گناہ ہے کہ انسان کتنا بڑا بھی نیک عمل کر ڈالے لیکن شرک ما, کوئی اس کا نیک عمل شرک کا کفارہ نہیں بن سکتا شرک اس کو معاف نہیں کر شرک, شرک کو معاف نہیں کرا سکتا لیکن اس سے بڑھ کر کے بات جو میں نے بتایا وہ یہ ہے کی اگر انسان شرک کرتا ہے شرک کے برابر پہاڑ برابر بھی بڑے سے بڑے نیک امال کر ڈالے تو شرک تو معاف نہیں ہوتا بلکہ شرک ان ساری نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے قرآن پاک اس بات کی مختلف مقامات پر وضاحت کیا ہے جن میں سے ایک مقام تو ہے سورت الانعام آیت نمبر اٹھاسی ایٹی ایٹ ای ای ای ای ای اس کو اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے آیت کے آگے پہلے اٹھارہ انبیاء علیہ مسلاد شام کا تذکرہ کیا ایک دو نہیں بھائی نام انبیاء کو سمجھتے ہیں کہ انبیاء کے زیادہ نیک عمل کوئی نہیں کر سکتا اس کائنات میں انبیاء سے زیادہ نیک عمل کوئی کر ہی نہیں سکتا لیکن اٹھارہ انبیاء نے, اسلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا میں شا من عبادی اے لوگ یہی اللہ تعالی کی ہدایت ہے یہی سراتے مسکیم ہے اور جس پر یہ انبیاء چلتے رہے جس پر یہ انبیاء لوگوں کو بلاتے رہے جس کی دعوت دیتے جس پر خود قائم تھے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے یہی اللہ تعالی کی ہدایت ہے اور اللہ جسے چاہتے اپنی جسے چاہتے ہدایت دے دیتے ہیں ولو اشرا ولو اشرک لہا دیتا ما کا نمرود اور یہ بھی یاد رکھو شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ انبیاء جن کا تذکرہ میں نے کیا ہے اگر یہ شرک کرتے تو اللہ فرماتے ان کے بھی زندگی بھر کی ساری نیکیوں کو اللہ تعالی رائے گا کر دیتا ولو اشرک لہبا کا نو یا مرون اگر یہ لوگ شرک کرتے تو اللہ ان کی زندگی کے بھر کے سارے نیک امال کو برباد کر دیتا دوسری آئے جو ہم نے صورت زمر کی پڑھی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وئی کا وی لبلی وطن امر کا من وی کا ولین امین قبل کو یہ بتا آپ کی طرف یہ وہی بھیج دیا ہے یعنی آپ کو میں نے یہ وارننگ دے رکھی ہے ولا کا ویل امین کب آپ سے پہلے بھی جتنے لوگ بدرے ہیں ان کو بھی میں نے یہی وارننگ دی تھی کیا لرخ لطن عمل کا اگر آپ ذرہ برابر شک کر لیے تو آپ کے بھی ساری نیکیوں سارے امال کو رائے گا اور برباد کر لیں گی اللہ تعالیٰ شرک سے سب کو بچائے اسی لیے نبی علیہ السلام بہت کسرت سے پناہ ماں کا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شکر اور, اور کفر سے بچائے پہلا گناہ ہے میرے بھائیو اشر باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور پھر اللہ اکبر شرک انسان اگر کرتا ہے تو اس کے اوپر دنیا میں ضلعت اور رسوائی اور پستی بھی اللہ تعالیٰ مسلط کر وہ سور حج کی آیت اس کو یاد رکھیں وہ میں یو شرک بلنا ہی فقار نما جس شخص کو اللہ نے توحید دے کر کے بہت اونچا بنا رکھا تھا اگر اس نے شرک کیا تو سمجھو کہ آسمان سے زمین پر پھر دے دیں اور پستی کا شکار ہو گیا اللہ تعالی امت کو شرک سے بچائے لیکن آج کوئی شرک سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے توحید کی مخالفت شرک کی حمایت اللہ اکبر نمبر دو یعنی دوسرا گناہ جس کا کوئی عمل کفارہ ہو ہی نہیں سکتا دوسرا عمل جس کا کوئی کفارہ نہیں ہو سکتا جب تک انسان توبہ نہ کرے وہ ہے وہ قتل النق سے بغیر حق کن نہ کسی کو قتل کرنا نہ کسی کو قتل کرنا کسی مسلمان کا خون تین گناہوں کی وجہ سے حلال ہوتا ہے اس کا بند نہیں کہ مجرم گنہگار ہوتا ہے لیکن جان اس کا قتل کرنا خون کرنا گردن مارنا تین گناہوں کی بنا کر آپ نے ساتھ روایا لا یقین لو دم امرے مسلم بغیر حقیم اے لوگوں یاد رکھنا لا یا دم عمر مسلم اللہ بہدا سلا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہوتا مگر یہ کہ تین گناہوں میں سے کسی ایک گناہ نمبر ایک قاتل نس اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو مقتول کو قاتل کے بدلے مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے رہے کی مقتول کے ورثہ دیت لینے پر یا معاف کرنے پر راضی ہو جائیں نمبر دو سید ادانی شادی شدہ اگر زینا کر لے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا اس کو قتل کیا جائے گا نمبر تین المرتد اندینی مسلمان مرتد ہو جائے لیکن ان تینوں گناہوں پر آج کوئی مسلمان قتل نہیں کیا جاتا اور سے زیادہ مسلمان قتل کیے جاتے ہیں اور افسوس سے ایک مسلمان غیروں کے ہاتھ بھی قتل ہو رہا ہے اپنوں کے ہاتھ بھی قتل ہو رہا ہے غیروں کے ہاتھ تو قتل ہی اور اپنوں کے ہاتھ بھی اپنوں سے بھی قتل ہو خون اس کا بہایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے میں اب اگر کسی مسلمان نے ان تین گناوں کے علاوہ اچھا یہ بھی یاد رکھیں ان تین گناہوں کی بنا پر جو مسلمان کا خون حلال ہوگا وہ بھی قتل کرے گا حکومت قتل کرے گی حکومت ذمہ دار ہم لوگ اپنے سے نہیں کر سکتے اس کو کیوں؟ اگر ہم لوگ کریں گے تو خانہ جنگی ہو جائے گی اور امن و امان برقرار نہیں رہے گا تو بہرحال نبی علیہ علی نے شرک کے بعد دوسرا گناہ جو کسی بھی نیک عمل سے معاف نہیں ہوتا وہ قتل نفس ہے اللہ رب العالمین نے قتل قتل نقش کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ سورت النساء میں اگر اس آیت سورت النساء کی آیت نمبر ترانوے نائنٹی جو ہے اے اس کا اگر کوئی مطالعہ کر لے اس کو کوئی پڑھ لے تو شاید زندگی میں کبھی کسی کو قتل کرنے کے بارے میں سوچ سوچے بھی نہیں رب العالمین فرماتے ہیں سورت انہ و مین یکلم متا فجا جہانم اللہ فیحا فجا جہنم خالدن فیح وحد واہ الدن کتنی شد بڑی شدید وعید. عذاب. و کتنا بڑا ازاب ولم جس شخص نے کسی مسلمان کو کسدن قتل کیا پھر اس کو سدا کیا دی جائے گی نمبر ایک فضد وہ جہنم اب اس کی صدا کیا ہے جہنم ہے نمبر دو خالدن فی وہ بھی ایک دو دن کے لیے نہیں کی زمانت پر چھوٹ جائے پھر کہتا ہے کہ نکلنے کے بعد ہم نپٹ لیں گے ہاں وہاں یہ چانس خالدن فی ہمیشہ اس میں رہے گا نمبر تین گاد بہ ماہی ہے اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے نمبر چار اللہ تعالیٰ اس پر اپنی لانتے نازل کرتا ہے نمبر پانچ وزابی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ہاتھوں سے کسی کو قتل نہ کرائے کبھی بھی انسان کے اوپر شیتان سوار ہوا غصہ آیا گیروں کے اپنوں کو اور زیادہ غصہ ہوا تو گیروں اپنے ہی کو قتل کر ڈالتا ہے بدبا خودکشی اس کو کہتے ہیں. خود ہی قتل کیا رسول اللہ علیہ وسلم علیہ ساتھ سماتے ہیں امام ابو مبود رحمت اللہ علیہ امام ابرحبان امام حاکم وغیرہ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کرتے ہیں کہ نبی رہو ال رجل یا مشرقن او جب تلمن موتن انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے اللہ چاہے تو معاف کر دے کل انسان جتنے گناہ کرتا ہے رب چاہے تو سب کو معاف کر دے لیکن دو گناہوں کو تو اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا نمبر ایک علرجل الرجل من تو مشرقل. وہ انسان جو شرک کی حالت پر مرا شرک کی حالت پر اور اگر سے بچا اسے شرک سے بعد آیا توحید نصیب ہوئی اگر چند لمحے بھی وہ زندہ رہا تو توحید کی برکت سے جنت میں داخل ہو جائے گی کیوں شرک سے بچا عمل کرنے کا موقع نہ لگا کہ کوئی نیک امال کر سکے لیکن پھر بھی توحید خالص لے کے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت میں جائے گا اس واقعی گدرا رکھے یاد کریں جس کو بہت سارے محدسی نے نقل کیا جس کا خلاصہ یہ نبی رحتا एक ایک مرتا راستہ پکڑ کے جا رہے تھے دو صاحب ایک رام ہیں کسی جہاز پر جا رہے تھے دور سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا دور سے اور بڑی تیزی کے ساتھ آدمی کی طرف آ رہا تھا اللہ رسول نے اس کے چال ڈھال سے اندازہ لگایا فرمایا آدمی شاید اپنے ہی لوگوں کے پاس آ رہا ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں واقعی وہ سیدھا آپ کے قریب آ گیا اللہ رسول لوگوں سے اللہ رسول نے پوچھا اللہ رسول نے پوچھا کہاں جا رہے ہو ہمیں محمد سے ملنا ہے صلی اللہ وہ اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا عارف امر کہاں جانا چاہتے ہو کس سے ملنا ہے محمد محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم آرف ام اللہ کہاں جا رہے ہیں وہ بات کرنے والا محمد ہی تو ہے اللہ اکبر پہچانتا نہیں تھے بےچارا چلا رہا تھا لگاتا رکھتا کم آ کر ارے جس کو چاہتا ہے وہ اسی سے بات کر رہا ہے بڑا خوش ہوا کہا کہ دین سکھلائی ہے ہم کو آپ کیا دعوت دیتے ہیں آپ نے دعوت دیا کہا بس میں کلمہ پڑھا مسلمان ہوا شرک کو چھوڑا اور دین سمجھ میں آ ہم آپ کے ساتھ ہیں نبی رہتا صحابی صحابی کا رام بتاتے ہیں کہ وہ اپنا کپڑا وغیرہ بدلنے کی غرض سے وہ اونٹ پر چڑھا اور آگے جا رہا تھا وہ سامان جو لٹکا ہوا تھا اونٹ کے دونوں کنارے جو کلاوا تھا وہ سامان کے لیے سامان لینا چاہتا تھا اور بعض روایتوں میں آیا وہ سوچتا تھا کہ سامان نکالنا تھا ڈھیلا سامان نکالنا تھا سامنے کچی زمینوں میں کہیں کہیں چوہے بڑی بڑی بڑی اندر سے سب کھود ڈالتے ہیں اوپر بڑے بڑے سیدھے اندر ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے چوہے وہ زمین کو چلنی کا ڈالے تھے اونٹ آگے کی طرف بڑھا تھا اور وہ سامان کے لیے جھک رہا ہے بےچارا اونٹ کے اگلی ٹانگ جو ہے وہ چوہے کے بڑے سے بلوں میں گھس گئی اب جب اونٹ, اونٹ کے دونوں پیڑ بلوں میں گھس گئے اونٹ نیچے کی طرف جھک گیا اب وہ بیچارہ گھیرا تو پہلے ہی بیٹھا اس سیدھے گردن کے بار زمین پر آیا یہ گردن کی رفت ٹوٹ گئی لہو دھان ادھر عبد الرحمان بناؤ دوڑے فلاں دوڑے فلاں دوڑے سارے لوگوں نے اٹھایا نبی علیہ رہ فوراً اپنی سواری کو کنارے لگائے آپ آئے تو اللہ صلی اللہ فرما کہ بیٹھا بیٹھا ہو تو صاحب نے کہا یا رسول اس کی روح تو قبض ہو گئی ہے اللہ رسول نے کیا رسا فنمایا تو برکت ہے املاکال کر سکا اور خوش نصیب بغیر حساب کتاب کے سیدھے کہاں پہنچ گیا یہ جنت کے اندر بلکہ بہت روایتوں میں تو صحابہ کرام اس کو لے کے گود میں بیٹھے صحابی صحابہ کوئی سیدھی کر رہا ہے پھر کوئی سیدھی کر رہا ہے نبی علیہ کو شام آئے وہاں تو سیدھے دور جا کے کھڑے ہو گئے دوسری طرف ڈب کر کے اللہ اکبر شرک سے بچیں انسان چند توحید آ جائیں آپ کنارے کہتے ہیں اب صحابی کے کو بڑی حیرت ارے اللہ رسول یہ کہہ دے اس بچارے کی روح قبد ہوئی ہے اور آپ کو یہاں کھڑے ہونے مجھے آپ وہاں دور چلے گئے دیکھ کر کے آپ نے چھاتر میں نہیں دیکھا کہ دو فرشتے جنت کے میوے اس کے منہ میں ڈال رہے تھے معلوم یہ پڑتا ہے کہ سفر میں بھوکا پیاسا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا کھانا کھلا کے سیرام کر رہا اس لیے میں دور کھڑا ہو کے انتظار کر رہا تھا کہ فرشتے اسے فارغ ہو جاؤ اس کے بعد میں اللہ اکبر توحید توحید ہوتی ہے میرے بھائی لیکن اگر شرک ہے کلو تم بن اثا ہوا ہر گناہ اللہ تعالی چاہے تو معاف کر دے اجول یمو تو مشرقن ایک تو انسان اس انسان کو اللہ معاف نہیں کرے گا جو شرک پر مرا یہاں مرنے کے پیدا ہونے کی بات نہیں آ رہی ہے شمر شرک پر مرا نمبر دو او تو متان یا وہ مسلمان ہے تو توحید پر لیکن کے کسی مسلمان بھائی کو قتل کیا ہے یہ دو مجرم ہیں ان کے گناہ اللہ کے ہاں معاف نہیں کیے جائیں گے ایک تو مشرق اور دوسرے قاتم اب آپ لوگ ذرا سوچیں قتل کرنا کتنا بدترین گناہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو شرک کے ساتھ ذکر کیا حضرت برا ابن عظیف رضی اللہ عنہ کے حدیث جس کو امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے سنن کا نبس صنعت صحیح نقل کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ نے شاسترمایا اے مسلمانوں یاد رکھو کبھی اپنے کسی مسلمان بھائی کا خون نہ کرو کسی کو قتل نہ کرو کسی کا خون نہ بہاؤ لو اللہ کی کسم اللہ الدنیا قتل مؤمن بغیر حق پوری دنیا کا ختم ہو جانا لذوال دنیا پوری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کے قتل کے مقابلے میں ہلکا گنا ہے ایک مومن کا قتل ہو جانا اللہ تعالیٰ کو جتنا ناپسند ہے ناپسند ہے اتنا, پ... آ... نا اتنا پوری دنیا مل جائے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں جتنا ایک مومن کے قتل ہو جانے پر اللہ تعالی کو ناراضگی ہوتی ہے بہت ساری روایتیں ہیں اس سلسلے میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ غیر کسی کو قتل کرنے سے اپنے آپ کو بچائے حضرت امام ترمیدی اور دوسرے امام ترمیدی نے ابو ہو اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ اللہ رسول نے لاقب بہ میرار جہنم اگر آسمان اور زمین کے سارے لوگ ایک مومن کے قتل کرنے پر اتفاق کر ایک مومن کے قتل کرنے میں شامل ہو جائیں ایک مومن کو قتل کریں لیکن ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے سارے لوگ مل کر کے تو ایک مومن کے قتل پر ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں اور بچائے اور اس حدیث پر بھی ذرا غور کریں کہ نبی علیہ شاط نماتے ہیں کہ اخروج اور جہنم کے سینٹر سے ایک ہے گردن نکلے گی اب اللہ صحت رمایا لہو ایما اس کو آنکھیں ہوں گی اس گردن میں اب جسے جس دیکھتی ہوگی و لو اور اس کے آخ زمان ہوگی وہ بولتی ہوگی اور کیا بولتی ہوگی این اکیل تو سلاس اے حشر کے میدان والو یاد رکھو حساب کتاب ابھی دیر ہے حساب کتاب میں دیر ہی ہے ہمیں رب نے حکم دیا ہے کہ تین قسم کے آدمی جہاں کھڑے ہوں وہیں سے ان کو اٹھائے اور سیدھے جہنم میں ڈال دیں اللہ ان تینوں بدبخصوں کے کردار سے محفوظ رکھے ہیں نمبر ایک الدیت جو اللہ کو بھی پکارتا ہے اللہ کے علاوہ گیروں کو بھی پکارتا ہے اللہ اکبر یہاں ہم نے کیا بنا لگا جب تک نیچے والوں کو نہیں پکاریں گے اوپر تک پہنچے گی کیسے ہماری فریاد یہ بڑی مشکل آ گئی اوپر تک پہنچنے کے لیے نیچے والوں کو پہلے پکاریں گے پھر اس کے بعد وہاں تک وہ کیا کریں گے اس کو ہاں پہنچائیں گے اللہ اکبر آر اللہ کے علاوہ جو گیروں کو ہی پکارتے ہیں کتنے بڑے بھائی کتنے بھائی آج ہمارے مبتلا ہیں اس گناہ کے اندر اللہ اکبر بسا دیکھتے ہیں بس پر چڑھ رہے ہیں ٹرین پر چڑھ رہے ہیں چڑھنے میں پہلا قدم رکھنے یا الٹا قدم یا oh, yeah, دستگیر اللہ اکبر وہ دستگیر بیچارہ کہاں پڑا ہوا ہے بس ہماری ہندوستان کے اس کنارے جا رہی ہے پاکستان کے پہاڑی علاقے میں جا رہی ہے بیچارہ خود قبر سے نہیں نکل سکتا اتنی دور تک لمحے بھر میں مدد کرنے کے لیے کیسے پہنچ جائے بغیر کوٹ کے تم نے ٹیلیفون میں ملایا تو بغیر وائرنگ بہت کوٹ کی है? کہاں تک پہنچ جاؤ گے شرک سے انسان اپنے آپ کو بچائے آج شرک شرک کے نام پر نہیں کسی نام بدل بدل کر کے کیا جا رہا ہے میتھا نا نمبر دو وہ کا جتنے ناحک قتل کرنے والے یہاں موجود ہیں سکے میدان میں وہی گدر پکار رہی ہے دوسرا انسانوں ہے قاتل تل جہاں قاتل ہمیں مل جائے اس کو وہیں سے اٹھائیں اور سیدھے جہنم میں ڈال دیں نمبر تین وبیل مصور تصویر بنانے والے جہاں ہوں ہم ان کو بھی وہیں سے اٹھائیں اور جہنم کے اندر ڈال دیں اللہ رب العین نے دوسرے گنا سے چاہے دو ہو گئے شرف اور قتل نصر نمبر تین بڑا خطرناک گنا اخلاقی برائی بہت المن مومنوں پر بہتان تراشی کرنا بہتان بہتان کس کو کہتے ہیں کسی کے متعلق ایسی بات کہہ دیا ایسی بات بتائیں بیان کریں اور لوگوں میں اس کا اس کو پھیلائیں جس کا کوئی تعلق اس کی ذات سے نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے بہت ہاں یا شخص بہے عام کرنے لگے جیسے ہمیں یاد ہے ایک جگہ گیا ایسے جلسے میں تو صاحب کرنے گئے کہ لوگوں نے بتایا کہ یہ جو ہیں یہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو برایا ان کو بھئی نماز کو نہیں پڑھتے عالم آدمی ہے ہندوستان کے سب سے بڑے ارادے کا فارغ ہے اس کے پیچھے نماز کو نہیں پڑھتے اب کیا اس کے اندر نماز... نہیں نہیں آپ نہیں جانتے اس کی بیوی درست نہیں ہے اور اپنی بیوی کو کیوں ابھی تک رکھا ہوا ہے ایسے امام کی پر لانت ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں تو پورے محلے کے لوگ جہنم میں جائیں گے بڑی بڑی جھوٹی حدیثیں سنا رہا ہے میں نے کہا مجھے کچھ تجربہ تھا کہ لوگ شخص ہو گئے پر کیا کون سی برائی ہے کون سا برا کام آپ نے دیکھا بہتان پورے محلے کو بدنام امام خطیف سب کو کیا ہے نہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ اکبر خناس دماغ میں رہتا ہے تو شخص صبح کی میرا پر بہت, بہت بڑا فیصلہ کر ڈالتا ہے میں نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا ارے ہر بات کہنے کی ہوتی ہے پوری برادری گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں بھائی نہیں بتانا پڑے گا تو بہت اشرار کرنے میں کیا اللہ اکبر ایک گرمی کا موسم ہے دیہات کا دیہات کا علاقہ ہے پانی کی بڑی پانی لوگ لے کے چلتے نہیں تھے کیونکہ کنویں کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے راستہ گزر رہا تھا کوئی مسافر بے دوسرے گاؤں کا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا میں بہت پیاسا ہوں تھرا ایک گلاس پانی ہم کو مل جائے تو دیہاتوں میں مٹی کے برتن میں پانی رکھ دیتے تو پانی ٹھنڈا ہوتا تھا وہ پردہ نشی عورت جب کوئی مرد نہیں تھا اس نے سوچا کہ پانی مانگ رہا ہے اس عورت نے گلو پانی بھرا اور دروازہ تھوڑا سا غور کر کے باہر رکھ دیا دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی اتنا ہی ظالم نے دیکھا دیکھا اس پر اتنا بڑا فیصلہ کر کہ اس کی عورت غلط ہے اور ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہمارے لیے جائز میری بھائی آپ اگر جانتے ہیں کہ بہتان کے لیے چار گواہ کا ہونا ضروری ہے یا اس کے علاوہ اور دوسرے دوسری باتوں پر جھوٹ کا بہتان رشوت کا بہتان کسی غلط چیز کا بہتان کوئی بات آپ اپنے مسلمان بھائی کے متعلق لگائیں بیان کریں جو اس کے ڈنڈا پائی جا رہی ہو چاہے سینا کا ہو یا رام کاری کا ہو یا حرام خوری کا ہو یا کوئی اور بات ہو بہرحال ایسے انسان کو بہت بڑا مجرم اسلام نے قرار دیا ہے یہ ایسا گناہ ہے بہتان تراشی کہ نبی رحم فرماتے ہیں جب تک خود توما نہ کر لے سکھ کے دل سے ہزار حج اور عمرے کر گا لے ہزار رمضان کے روزے رکھ لے لیکن کسی نیکی سے اس کا اس کا معاف نہیں ہوگا تھا رب العالمین نے پران پاک سورت النساء کے اندر فرمایا وم یکشی اتن وکشی اتن اور بھی بڑی و بہتان اسمینا رب العالمی نے واضح کیا بہتانا اسما مبینہ جس نے کوئی گناہ کیا یا برائی کی اور پھر اس کو کسی ایسے انسان کی طرح منسوخ کر دیا جو انسان اس برائی کا مرتکب نہیں تھا اللہ نے فرمایا فقد اس طرح بہتانند فقط احتمارا بہت بڑا بہتان بڑھ لیا اور بہت بڑا گناہ اس نے کر ڈالا رب العالمین نے توہمت کو بہتان کو بہت بڑا گناہ کرار دیا ربی علیہ السلام کو سلام سے پوچھا گیا رسول اللہ امت مسلمہ میں ہمارے معاشرے میں سب سے بدترین انسان کون ہوتا ہے آپ نے ساتھ روایا شرار عباد اللہ المو <بالنمیم> <المفرقون> <المفرقون> <المفرقون> <بین الاحب> <يأ> المفسدون بين فرقا <الاحب> <اں> اور آپ نے آپ <الباغون دل براعائی الانت> <اں> نے فرمایا اس زمین پر بسنے والے لوگوں میں سب سے بدترین انسان وہ ہوتے ہیں جن کے اندر تین برائیاں پائی جائیں نمبر ایک آپ نے ساتھ روایا البین نبیما چیگلخور جو ہوتا ہے خوری کرنے والا سب سے بدترین انسان ہوا کرتا ہے نمبر دو الدون ابین الحبا یا المفرقون ابین الحبا اپنے دوستوں میں یا گھر میں ماں باپ میں میاں بیوی میں ساس اور بہو میں بیٹے اور باپ میں آپس میں جو لوگ مل کر کے الفت محبت کے ساتھ رہتے ہو ان کے درمیان فوٹ ڈالنے والا ٹھیک ہے نا فوٹ ڈالنے والا اور آج تو یہ بھی ماشاءاللہ اللہ پھوٹ بھی ڈالی جاتی ہے تو تعویز کے ذریعے اور وہ بابا بڑا کامیاب ہوتا ہے آپ نے پتا نہیں اس تعویذ والے بابا بدبخت کا کیا حسر ہوگا جو ساس بہو میں لڑائی اگر لگانی ہو تو وہی تعویذ لکھ کر کے دیکھا اور باپ اور بیٹے میں پھوٹ ڈالنی ہو اور دو دوستوں میں لڑانی ہو وہی ظالم لکھ کر کے تعویذ دیتا ہے اور لا کر کے آپ اس کو کفریہ شرکیہ عمل کے ذریعے کہیں کنویں میں ڈال رہے ہیں اور کہیں درخت میں لٹکا رہے ہیں اور کہیں اس کو مرچ یا لیمن میں لپیٹ کر کے اس کے گھر میں کہیں پھینک دے رہے ہیں یہ ساری بدماشیاں جو ہو رہی ہیں انسان نہیں سوچتا کہ اس کا انجام کیا ہے نبی علیہ اور فرماتے ہیں وہ بابا نہیں ہے وہ پہنچا ہوا نہیں ہے آپ نے شرار عباد اللہ سب سے بدترین مخلوق جو ہے وہ انسان ہے جو دو دوستوں میں اور محبت کرنے والوں میں مل کر کے رہنے والوں میں فوٹ ڈالنے کی تدبیریں کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے نمبر تین آپ نے صاف رمایا وہ شرار اور عباد اللہ سب سے بدترین انسان سب سے بدترین مخلوق تیسری وہ ہے الگ پاک دامن لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی باتیں اور بہتان لگا کر کے عام کرنا بہتان تلاشی کرنے والا پاک دامن لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والا یہ سب سے بدترین مخلوق ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس برے خیل سے بچائے اور آج ہم لوگ اس میں بہت ہی زیادہ مبتلا ہیں لیکن انجام کیا ہوگا ایک حدیثیں آپ کو ہم بتا کر کے بات آگے برہا دیتے ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے نبی علیہ نے من شن ز کرمان بہت لئی بہو ہے لے جہ فی نار جہنمہ بے نفاظ ما کارسی ابر سات میں مرما بے شہید مرما منزکر منظک رمران بے شہید جو کسی مسلمان بھائی کے متعلق جو کسی شخص کے متعلق کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے اور اس کا وہ چیز اس کے اندر ہے نہیں اے اس نے کیا نہیں اس نے کہا نہیں اور وہ برائی اس کے اندر پائی نہیں جاتی لیکن بدنام کرنے کے لیے غلط بات منسوب کر کے لوگوں میں اس کو بدنام کرتا ہے اور اس کو بے عزت کرنا چاہتا ہے جس سخت نے یہ حرکت کیا کسی مسلمان کے ساتھ نبی علیہ شاہ فرماتے اللہ فی نار جہنم ایسے بدبخت انسان کو اللہ رب العالمین جہنم کے آگ میں بند کر دے گا اور اس وقت تک نہیں نکالے گا ہتھی میرے پاس ماں کالا فی کی جو اس نے اپنے بھائی کو بدنام کرنے کے لیے جو بات کہی ہے جب تک اس کو سچ ثابت نہ کر دے اللہ جہنم سے اس کو نہیں نکالے گا ہم لوگ سوچتے ہیں بڑی معمولی سے بات ہے وہ بہت المومن دوسری دوسرے الفاظ کیا ہے راجول اشاء لاجول مسلم جو انسان کسی مسلمان بھائی کے متعلق کوئی بات عام کرتا ہے اور عام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ بدنام ہو جائے اس کے ذریعے لوگ اس کو برا سمجھنے لگیں نہ اور اس کی توہین اور ہرسل کریں اگر یہ مقصد ہے تو سن لو کان حق نل کان حق نل فی نار جہنم یوم ملک تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے کہ جس نے میرے کسی بندے میرے کسی مومن بندے اور بندی کے مطابق کوئی ایسی بات گڑھی جس کے ذریعے اس کو بدنام کرنا چاہتا ہے جس نے ایسی حرکت کیا ہمارے کسی بندے اور بندے بندی کے ساتھ حکان حق نار اللہ. اللہ نے بھی اپنے اوپر ایسے بدبخت کے متعلق فرض کر رکھا ہے کہ میں بھی اس کو جہنم میں پگھلاؤں گا پگھلانا سمجھتے نا کان حق کا نارملہ بہ اداب ہاں کہا جاتا ہے پگھلانا جس طرح سے موم بتی ہوتی ہے آپ اس کو رکھ دیں تو وہ پگھل رہا ہے کسی جمی چیز کو آگ پرکھ دے تو پیگل کر کے وہ ختم ہو جاتی ہے ایسے ہی اس بد کو اللہ تعالی آگ پر کھڑا کرے گا اور اس کو ایسے پگھلاتا رہے گا پے پگھل جائے گا پھر اللہ حکم دے گا بن جاؤ پھر پگھلے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے پگھلاتا رہے گا حتا بے یہاں تک کہ جو الزام اور بہتان لگایا تھا اس کو حق و ثابت کر دے کہ واقعی میں نے جھوٹی بہتان جھوٹ نہیں بولا اس کے اندر پائی جاتی ہے بس لیکن یہ ویسے ضمہ اور وہ اپنے بات کو سچ ثابت نہیں کر سکتا کون سداب کے لیے تیار ہے کتنا بدترین گناہ اور کتنی عزیب ترین خطرناک سدا حضرت عبر عمر عبر رضی اللہ تعالا ما سے امام ابو داؤد و وغیرہ نقل کرتے ہیں یہ حدیث بھی درا یاد رکھیں آپ نے ساتھ رمایا من کان فیمین من کانا فی ما موم ہے جس نے کسی مسلمان مرد یا مسلمان بہن کو بدنام کرنے کے لیے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی کوئی بری چیز منسوخ کیا مالی زمین ہو جو اس کے اندر پائی نہیں جاتی تو اللہ تعالی کیا کرے گا قبال تو اللہ تعالی اس کو رد گت القبال میں کھڑا کر دے گی رد گتوال کیا ہے جہنم کے لوگ جب جہنم میں جلائے جائیں گے ان کا خون اور پیپ ان کے بدن سے جو بہے گا وہ جہنم کے آگوں کی نالیاں ہوگی اور جہنم کے آگ کی نالی ہوگی اس نالی سے بہہ کر کے ایک ایسے ہوت میں اکٹھا ہوگا جو ہود بھی جہنم کے آگ ہی کا ہوگا اب ذرا سوچیں جہنم کی آگ میں جل رہا ہے اور جہنم کے آگ میں جلتے خون اور پی سے نکل رہا ہے اور جس زمین جہاں قدموں کے نیچے پڑ رہا ہے خون پی وہ بھی جو ہے جہنم کے آگ پر ہے اور پھر وہاں سے جس نالی کے ذریعے بہ رہا ہے وہ بھی جہنم کے آگ کی نالی ہے اور جس ہود اور تالاب اور گدے میں جمع ہو رہا ہے وہ بھی جہنم کے آگ کی ہوت ہے نبی رہسا شاہ فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان بھائی یا کسی مسلمان بہن پر الزام لگایا اللہ تعالیٰ اس کو اسی اندر کھڑا کر دیں گے اور اللہ رسول فرماتے اور محکال اور اس وقت تک اللہ نہیں نکالے گا جب تک کہ وہ اپنی بات کو سچ نہ ثابت کر دے اور بہتان کو کوئی سچ ثابت نہیں کر سکتا اللہ تعالی ہم سب کو اس برائی سے بچائے نمبر چار تین برا ہوتا ہاں تین ہوئے نا نمبر چار ول فرارو میرا سہ ول فرارو میدان جنگ سے میدان جنگ سے بزدلی دکھا کر کفار اور مشکین اور اہل باطل کو بزدلی دکھا کر کے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر کے پیٹ پھیر کر کے میدان جنگ سے بھاگنا اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ مسلمانوں میں بزدلی آئے گی بزدلوں کا کام ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے اسی لیے ہمیشہ بزدلی سے فراہم اللہ اودی کا منل مخلو من کا منل اللہ بزدلی سے مجھے بچانا انسان کے اندر اگر بزدلی آئی تو ایمان پر بھی عمل نہیں کر سکے گا اسلام پر چلنے کے لیے کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے اسلامی شریعت کی پابندی کرنے کے لیے اس میں ہمت کی ضرورت ہوتی ہے بزدلی, بزدلی بہت رکاوٹ ڈال دیتی ہے جیسے آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اسی لیے ہمیشہ انسان کو بزدلی سے پناہ مانگنی چاہیے بلکہ ان امتوں کو حراق اور برباد کر دینے والی برائیوں میں ایک برائی جو ہے بزدلی بھی ہے اللہ تعالیٰ سب کو بز سے بچائے نبی الحال شام کو نہیں طرح دیکھتے تنے تنا سینکڑوں کا بھی سینکڑوں کپڑ نے آپ کو گھیر لیا ہے ایک تو نہیں وہ بھی عرب کے سب سے بڑے جنگجو لڑاکو لوگ جو تھے انہوں نے نبی علیہ شام کو نرگے میں لے رکھا ہے لیکن نبی علیہ الحتراسام کھچر پر سوار ہیں ایک ہاتھ سے لگام پکڑے ہوئے ہیں اور دوسرے ہزار دوسرے ہاتھ سے تقریباً سینکڑوں کفارجو کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں اے اے نبی اے ابن اے یاد رکھو ہم اللہ کے نبی ہیں سچے نبی ہیں اور سچا نبی کبھی بزدل نہیں ہوتا یہ تو دینی اعتبار سے ہم اللہ کے رسول و پیغمبر ہیں اور نبی کبھی کچھ دکھا کر کے پیر سے پھیر کر کے بھاگتا نہیں اور دنیا بھی اعتبار سے وہ بھی سمجھ لو انبر عبد المتلف میں کسی ایرے کیرے کا بیٹا نہیں ہوں میں عبد متلف کا پوتا ہوں للکار رہے ہیں میرے بھائی ذرا ایسے موقع پر اتنی ہمت اور جراض کی ضرورت پڑا کرتی ہے اسی لیے رب الع آدمی نے میدان جہاد میں کام کامیابی کے لیے سب سے بڑی پہلی شخص صبر اور استقامت رکھیے ربری کا لینا سبروں کوالمی فرماتے ہیں دشمنوں کا بڑا سے بڑا لشکر ایمان والوں کو کبھی کبھی خوف نہیں کر سکا بس ایمان والوں نے جب دیکھا ہماری تعداد تھوڑی ہے اور دشمن کی تعداد بہت بڑی ہے میدان جنگ میں کھڑے ہو کر کے رب سے دعا مانگتے ہیں رب بنا افریقہ بزدل انسان کبھی کا دعا نہیں مانگے گا ربنا بنا علینا لئینا اے اللہ ہم بر صبر کا دروازہ کھول دے وہ اقدامنا ہمارے قدموں کو دشمنوں کے مقابلے میں جمع دے کار جب یہ ہمت کے ساتھ چھوٹی سے تعداد یہ صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ جراط اور شجاعت کے ساتھ جب چھوٹی سے جماعت لے کر کے بڑے لشکر چرار کافروں کے مقابلے میں آئے تو رب العالمن فرماتے ہیں اللہ کے مدد سے چھوٹے سے لشکر نے ہمت والوں نے بڑے سے لشکر کو شکست دے دیا اب اگر کوئی انسان بزدلی دکھائے اور میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے اللہ ہو تو ایسا گناہ ہے اور ایسا بدترین جرم یہ ہے کہ ایسے انسان کے اس گناہ کو کسی بھی نیکی سے معاف نہیں کیا جا سکتا اسی لیے صحیح بخاری اور مسلم کی اس حدیث پر بڑا غور کریں کہ اس میں نبی راق سامنے نے ساتھ رمایا جتنا نے وہ مسلمانوں سات ہرا اور برباد کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ ان سات ہرا کو برباد کر دینے والے گناہ جو ہیں ان میں سے ایک گناہ ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بزدلی دکھا کر کے میدان سے بھاگ جانا نبی علیہ السلام شام کی حدیث حضرت صوبان مولا رسول مولا رسول تبرانی کبیر کی روایت امام تبرانی رحمت اللہ علیہ اپنی موج کبیر کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں اللہ نے فرمایا لا سلاستن سراستن لائن اے مسلمانوں اپنے آپ کو تین گناہوں سے بچاؤ سلاستن لا لائن پو ماہ امر تین ایسے بچنین گناہ ہیں کہ ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک گناہ بھی تمہارے اندر پایا گیا تو کوئی عمل تمہیں بخشوا نہیں سکتا کوئی نیکی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی سلاستن لا لائن پو ماہ امل کوئی عمل انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ف... ن... نفع بخش نہیں ہو سکتا نہ اسے اجر سوا مل سکتا ہے نہ اسے جنت کا مستحق بنا سکتا ہے اور نہ اسے جہنم سے آزاد کرا سکتا ہے نہ رب کے غذب سے بچا سکتا ہے اور نہ رب کی رحمت کا مستحق بنا سکتے ہیں وہ تین بدترین گنا ہے نمبر ایک آ فرمایا شر کو باللہ اللہ تعالی کے ساتھ اگر تم نے شرک کیا تو کوئی نیکی تمہارے گناہ شرک کو مار کوئی نیکی تمہاری قابل قبول نہیں ہوگی کیوں شرک تم نے کیا ہے نمبر دو وہ کول والدین ماں باپ کی نافرمانی کرنا ماں باپ کو تنگ کرنا انسان اگر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے ماں باپ کو پورا بلا کہتا ہے اور ماں باپ کو تنگ کرتا ہے اللہ کے نبی الحسا سا فرماتے ہیں ماں باپ کو تنگ کرنے والے کی کوئی نیکی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے لیکن نافرمانی سے بچائے اب ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کہے تم نماز نہیں پڑھو نہیں بی نے کہا نماز نہیں پڑھو مول صاحب نے کہا بات کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہانا بتاتے ہیں نا نہیں بیگم کی مرضی یہ نہیں ہے یہی ہوتا ہے نا ممی یہ پسند نہیں کرتی لاسا تال مخلوقی رب کی نافرمانی کا اگر حکم دیں ماں باپ کی بات اس بات اس چیز میں نہیں مانی جائے گی جو نافرمانی کا حکم دے رہی ہے اس کے علاوہ جو بات بھی کہیں گے شریعت سے ٹکرا نہ رہی ہو اللہ اس کے رسول کے حکم سے ٹکرا نہ رہی ہو اس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے تو ایسی ہر بات ماں باپ کی ماننی چاہیے ماں باپ کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ بچائے ایک عام سی بیماری آج لوگوں میں پھیل چکی ہے ابھی آپ ذرا سوچیں اللہ اکبر ایک معتبہ ایک صحابی آئے بہت طویل حدیث سے پھر کسی فرصت سے کہنے رسول اللہ میں روزہ رکھتا ہوں میں مسلمان ہو گیا ہجرت کیا نماز پڑھا روزہ رکھا کرتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں ماشاء اللہ رمضان کے روزے بھی تراوی کی نماز کبھی نہیں چھوڑتا تو میں بتائیے قیامت کے دن کس کے ساتھ رہوں گا اب نے ساتھ رہ ہی یہی نیکامال کرتا ہے تو امبیا کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ رہے بڑا خوش ہوا کچھ دور گیا تھا نے نے پھر اس اس کو کو آیا تم کیا کہا کہا یا رسول اللہ میں نے یہ پوچھا اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں توحید ہے عید ہے سنت ہے پانچ وقت کی نماز ہے رمضان کا روتا ہے تراغی کی نماز ہے زکات ہے سب کچھ تو اگر میں ہی یہ امال کرتے ہوئے مر گیا تو ہمارا کیا ہوگا کن کے ساتھ رہوں گا تو اللہ میں نے کیا کہا آپ نے کہا کہ انبیاء صدیقین شہدا صالحین کے ساتھ رہو گے ہاں جیسے یہ میری دونوں انگلیاں ملی ہیں اگر یہ نیک عامال تو کرتا رہا زندگی بھر تو جنت میں انبیاء صدیقین کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہی ہیں لیکن معلوم بشرقے کی تو نے ماں باپ کی نافرمانی نہ نا کیا ہو اگر تو نے ماں باپ کی نافرمانی کی تو ساری نیکیاں تیری ہو جائے گی اسی چیز کو اللہ سو یہاں کیا فرما رہے ہیں سلاسط اللہ جنف و ماحول تین بدترین گناہیں ہیں ان تین گناہوں کے ہوتے ہوئے انسان کا کوئی عمل اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا نمبر ایک علیشورا کو بلڈا نمبر دو کلواد نئی اور نمبر تین ول فرارو میدان جنگ سے بزدری دکھا کر کے کسی مجاہد کا میدان جہاد سے بھاگ جانا فرار ہو جانا اللہ تعالیٰ اس گنا سے بھی بچائے چار ہو گئے پانچواں گنا پانچواں گنا بڑا خطرناک ہے جس کو ہم لوگ پیسہ دے کر کے خریدتے ہیں آج پیسہ دے کر گناہ خریدا جاتا ہے بھائی پہلے پیسہ دے کر کے لوگ نیکی حاصل کرتے جاتے پیسہ دے کر کے گناہ کماتے ہیں لوگ نہیں کماتے ہر حرام کاری کے لیے پیسہ مسجد کے چندے کے لیے اعلان کریں نہیں مدرسے کے لیے بھی حرام کاری کے لیے دیکھے کیسے آ جائیں گے پیسے وہ کیا ہے وَيَمِينٌ جھوٹھی قسم کھا کر کے کسی کا مال ہڑپ کر لینا جھوٹھی قسم کھا کر کے کسی کا مال ہڑپ کر لینا اب اب بات سمجھ میں آئے کہ دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے سوچتے ہیں پچاس لاکھ کی پراپرٹی ہے اگر بیس لاکھ وکیل کو دے دیں گے تو کیا فرق پڑے گا جب بھی تو تیس لاکھ ہمیں بچیں گے دیکھا آپ نے اسی मैंने میں نے کہا گناہ کو اس گناہ کو لوگ خریدا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا اچھی طرح سے سوچتا ہے چلو وکیل بھی بڑا تیز اور ترار رہا تو کیا کہا نہیں ففٹی ففٹی کرو تب ہم تمہیں آئے چلو بھائی پچیس پچیس جب بھی تعلیم سے چلو پچیس تو ہاتھ رکھے گی یہ نہیں سوچتا کہ کتنا بڑا چرم کر رہا ہے وہ امیر ان شاء میرا رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بہت سختی سے بل جس میں وہ تم تالمون رب العالمین نے سورت البقرہ کی آیت واضح کیا خبردار خبردار کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے اس کو عدالت تک نہیں پہنچاؤ اور پیسے دے دے کر کے وکیلوں کو کھلا کھلا کر کے اپنے حق میں فیصلہ نہ کراؤ خبردار نبی ارے نے ساتھ رمایا اگر کسی نے ہمیں غلط بیان اس کے ذریعے ہمیں ہم, ہم سے فیصلہ کرایا اور اس کی اس کے دلائل اور اس کی غلط بیانی کی وجہ سے اس کے دلائل مضبوط رہے اگر ہم نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا حالانکہ اس کی وہ چیز نہیں تھی تو میرے فیصلہ کرنے سے وہ چیز حلال نہیں ہوگی سن لے ل میں مال نہیں دے رہا ہوں بلکہ چہنم کا ایک ٹکڑا تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں نبی اگر فیصلہ کر دیں نبی سے کوئی غلط فیصلہ کرا لے تو اللہ ترمایا وہ مال نہیں دے رہا ہوں جہاں کا ٹکڑا دے رہا ہوں اور آج ایمان فروش وکیلوں کے ذریعے اگر کوئی حال کر میرے حق میں ڈگری ہوئی یہ میرے حق میں فیصلہ کوٹ کا فیصلہ ہے آسمان والے کے فیصلے کی کوئی پرواہ نہیں اب سب سے بڑی حجت اس نے کیا بنایا زمین کے کورٹ اور عدالت کا فیصلہ یہ بدترین گناہ ہے وہ زمین ان ساورت ان یقام مسلم جھوٹھی قسم کھا کر کے کوئی شیٹ نہ کوئی شیٹ یا کوئی ارباب کسی نوکر کی تنخواہ ہڑپ کر لے کوئی پارٹنر کسی پارٹنر کا حصہ ہڑپ کر لے کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کے اے, کا مال حاصل کر لے جہاں بھی جھوٹی قسم کے ذریعے مال حاصل کیا گیا یا بغیر جھوٹی قسم کھائے بھی کسی کا مال حاصل کیا گیا وہ بدترین گناہ ہے یہ گناہ ایسا ہے کہ کوئی کسی نے سے یہ گنا ماس نہیں ہوتا اللہ تعالی ہمیں ان پانچوں گنا بچائے نمبر ایک الشراقل نمبر دو وہ قتل النس بغیر نہ کسی مسلمان کو قتل کرنا نمبر تین وہ بہت دلمومن. کسی مسلمان پر بہتان لگانا نمبر چار من منظر میدان جنگ سے بزدلی دکار کی بھاگنا اور نمبر پانچ يَقْتَطْعُ بِهَا <حَقِّن> نا حق کسی مسلمان نا حق کسی کا مال ہڑپ کر لینا اور ہندو ہڑپ کریں گے تب ہاں یہ بھی بڑا چکر ہے بھائی، اس کا بھی ناجائز ہے ہاں؟ ابھی ایک صاحب نے کہا میرے ایک صحاب نے ایک صاحب سے پوچھا کہ دیکھو یہ رشوت حرام کی حلال کا مسلمان ہے تو حرام ہے ہندو ہے تو حلال ہے اللہ اکبر میرے بھائی رشوت کسی کا آہ? کسی کا ہندو ہو یہودی ہو عیسائی ہو مشرق ہو کسی کا بھی حق ہے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے مسلمان کا بھی اور غیر مسلم کا بھی اللہ تعالیٰ سب عمل کے توفیق میں صحیح فرمائے باقی انشاءاللہ آئندہ ان شاء اللہ آئندہ پوریا اب, اب دیکھیے گا اگلے ہفتے ہو سکتا ہے کہ ٹیلی فون کر لیں چونکہ ہاں یہ... <سطور> <سطور> یہ ایجی بدل رہی ہے اور سامان کی پیکنگ شروع ہے کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹیلی فون کر لیجئے گا یا کلما سینٹر کے جو ویب سائٹ ہے اس کو دیکھ لیجئے گا اگر ہے تو آئیے گا اور نہیں تو پھر ایک ہفتہ انتظار کیا نمبر دو کل میرے خیال اشتہار نیلا ہوگا وہاں اندر منار سینٹر میں جو پروگرام ہے بعد نماز نواز ہاں الکوس میں کہاں ہاں الکوس میں تو ساتھیوں کو چاہیے کہ فیملی کے ساتھ کیونکہ سب کا انتظام ہے فری میں اور فکر آخرت پر موضوع, آ, کا, کا موضوع ہے اس کا آپ تمام لوگ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں اور اللہ کرے ہمارے اندر فکر آخرت پیدا پہ ہو جائے چلو صبح اللہ و حمد کا اشد اللہ ارا الا انتا استغ فروقہ